اللهم الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك الغدى والطقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها عند خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرخنا وما أن به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا من ربن کا تو امام البر بحری رحمہ اللہ رحمۃُس کی کتاب کل سے اللہ حض و جل کی توفیق پھر آپ مخلصین اور ذمہ داروں کے تعاون سے زیر شرح ہے یعنی اس کی مختصر اور قدر تفصیل سے شرح جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اور ہم لوگوں کے ان تمام جہور متواضہ کو رب العالمین شرف قبولیت بخشے مالنیتوں میں اخلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کی تمام چیزوں میں صحابہ و صرف کا رنگ اور منہجغاری فرمائے ابھی جہاں سے درس کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے فقرہ نمبر سولہ القرآن الکلام اللہ و تنظیل عنوری صبِ مخلوقین لین القرآن امین اللہ نبین اللہ فری سے بھی مخلوق وہاں کا قبل قرآن سے متعلق ملف رحمه اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بے شک قرآن اللہ کا کلام حتہ اسما کلام اللہ تنزیل و نور ہو اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی کا نازل کیا ہوا ہے یعنی ایسا کلام ہے جسے اللہ نے نازل کیا پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے دوسری بات یہ نازل ہوئی یہ بات ہوئی کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور نزول کے لیے بلندی ثابت یعنی اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کہاں ہے تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزیل الكتاب من الله العزيز العلیم وانه لتنزيل رب العالمين الى اخره اور یہ قران اللہ کا نور ہے نور کی دو قسمیں ایک نور جسے اللہ نے پیدا کیا اللہ نور السماوات والارض اور ایک نور ہے جو اللہ کی صفت ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر والی روایت میں مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو ذر نے سوال کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلوائی طرف پر کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یہ موضوع آئے گا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا آراہ اللہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ نور جو ہے اللہ کی صفت صفات اللہ سما یہ ساری باتیں آپ عقیدت واسطے میں پڑھے ہوں گے دوسری روا, روایت جو ہے کہ میں نے نور دیکھا نور سے مراد یہاں اللہ ہوا کو میں کہتے کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ نور ہے اور اللہ رب العالمین کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں وعلم لن وہ کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہیں دیکھ سکتا لاتر کو افساس یہ گفتگو آئے گی میں اس سے خط نظر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نور میں کیسے دیکھ سکوں اللہ نور ہے اور دوسری روایت میں کہ رأیت النور میں نور دیکھا اس مرا حجاب ہنور جو حضرت ابو مسا شریف کی روایت کتاب الایمان میں مسلم شریف میں ہے جس میں کام افیمہ فینا رسول اللہ صلی اللہ سن کے خم سے کلیمار پانچ باتوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے باتوں کی بےحد اہم اندازوں ان میں سے ایک بات حجاب نور لو کشب او لاہرقت سبحات ہو اور بعض لوگوں نے سبحات پڑھایا دونوں پڑھ سکتے ہیں لہرقت سبحات ہو جھی یہ مندہ یہ بسرو من اللہ کا ایجام نور ہے پردہ نور ہے اگر اللہ رب العالمین اپنے پردے کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاکر دے گی تو یہ نور ہے یہ نور اللہ تعالیٰ کے جو قرآن جو ہے یہ نور ہے نورے معلوی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے بہت ساری جگہ پر نور اللہ فلاح سر آرام ہاتھ سورہ ایک آیت نمبر 157 چلنا علی گم نورم ہم نے کھلا ہوا نور نازل کیا ہے اب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تام نب اللہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا یہ نور ہے آگے چلیے لہی سبھی مخلوق جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے قدیم النو اور اللہ تعالی کی جو صفت ہے یہ کلام صفت قدیم ہے لیکن نزول کے اعتبار سے ہمارے حق میں یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نزول کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے نیا کلام یعنی ہمارے لیے ایک نزول کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے لیکن یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور صفت جو اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے لہذا کلام سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی قرآن کے نزول سے متعلق کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف لوٹ جائے گا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ کل علی حسان ساری چیزیں فراہم ہو جائیں گی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اللہ کی ساتھ راقی رہے گی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ تو جس طریقے سے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی قرآن فنا نہیں ہوگا اسی لیے امام امام تحابی رحم اللہ نے عقید و میں قرآن کی تعریف کی القرآن و کلام اللہ بدأ يعود قرآن اللہ کا کلام ہے جس جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے گا بعض لوگوں نے تعریف کیا القرآن و کلام اللہ من یعود المتحبی تلاوتی من یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے نازل کیا اور اللہ کی طرف یہ لوٹے گا جس کی تلاوت کرنا ہمارے لیے عبادت ہے رب العالمین کی عبادت ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے ذریعے پوری مخلوق کو چیلنج ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے جس صفات سے دنیا کا کوئی کلام یا کوئی کوئی بھی چیز متصف نہیں ہو سکتا المعجز فی اسلوبی اپنے اسلوب میں معجز ہے یعنی اس کی اس کے مضامین اس کی آیتیں اور اس کے احکام اور اس کی حکمتیں اس کی علم و حکمت کی موتیاں یہ سب معجز ہے یعنی پوری انسانیت حاجز ہے کہ قرآن کے مصر تجرب کے بعد قرآن سے قریب بھی کوئی کلام پیش کر سکے یا وہ معنویت اور وہ جازبیت اور وہ جالبیت اور وہ کیشش وہ سرنگیری وہ دل پذیری پیش کر سکے پوری دنیا کا سر کیونکہ کلام الملوک ملک الکلام کلام الملوک بادشاہوں کا کلام یہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے علام الغیوب ہے تو اللہ کے کلام کا مقابلہ پوری مخلوق نہیں کر سکتی حاج ہے اس لیے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی مکہ مدینہ بھی بیران ہو جائے گا یہاں تک کہ کاغ کے بارے میں یخرب خرب القرج من الحب شدی سمیقتین آخری زمانے میں جب اہل ایمان نہیں ہوں گے قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے دو چھوٹی پنڈلی والا شخص حبشی آدمی کعبہ کو گرا دے گا باد رواد میں کعبہ میں آگ لگا دے گا یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن قرآن فنا نہیں ہوگا بلکہ قرآن پر لم کھا دے گا آئیے حضیفہ بن یمان کی حدیث سیلسل حادیث حدیث نمبر ستاسی حديث نمبر ستاسي يعني اتس سيبن حديث سيباب قال الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمايا يدرس الإسلام وكما يدرس وشه الثول حتى لا يزرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسر ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة مظلمة فلا يبقى منه آية الاخن الحديث يعني إسلام ك رنگ اس طرح مٹتا چلا جائے گا اسلام اس طرح مٹتا جائے گا لوگوں کے دلوں سے لوگوں کی زندگی سے لوگوں کے دلوں سے اور لوگوں کی زندگی سے اسلام اس طرح مٹتا جائے گا جس طرح کپڑے کا رنگ مٹتا ہے کپ, کپڑے کا نیو کلر یعنی کچا جو کلر ہوتا ہے جس طرح دھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام کا رنگ اسلام کی روشنی اور اسلام کی جاذبیت لوگوں کے دلوں سے اور ان کی زندگی سے نکل دی جائے گی یہاں تک لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے زکات کیا ہے اور حج کیا ہے یعنی وہ احکام جو ہر مسلمان پر فرض ہیں اور ہر انسان ہر مسلمان اسے اپنی زندگی کے اندر معمول بناتا ہے وہ چیزیں بھی نکل دی جائیں گی تو کیا ہوگا پھر جب لوگ دین سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا ایک تاریخ رات میں اور اس کی کوئی بھی آیت باقی نہیں رہے گی فلاح فلر آیا اس کی کوئی بھی آیت باقی نہیں رہے گی یہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے صحیح ترغیب میں ان میں سے کئی الفاظ ان میں سے کیے ہیں لن قرآن قرآن کھینچ لیا جائے گا تمہارے درمیان سے یعنی شیخ الاسلام امن تین تمام حدیثوں میں تجویز دے کے کہتے ہیں کہ سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے گا اور جتنے قرآن کے صحیفیں مصاحف جو بیند فتح یعنی جلد کی شکل میں حروف جو اوراق میں ہیں اللہ ان حروف کو بھی اٹھا لے گا ان حروف کو بھی اٹھا لے گا یہ کیونکہ یہ کتاب یہ کتاب تو یہ تو جیل مخلوق ہے نا حروف اللہ اٹھا لے گا کیونکہ یہ کلام اللہ کا اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے کیونکہ ساری مخلوق فنا ہو جائیں گی جنات اور انسان بھی ملک الموت بھی سب مر جائیں گے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہمارا قیا نمین اللہ اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوں فلحیح سے بھی مخلوق وہ مخلوق نہیں ہو سکتی وہاں کا ناک مالک منانس اور اسی طرح مالک منانس نے احمد بن حمل نے اور اسے پہلے خفا اور محدثین نے کہا ہے یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اس مسئلے میں کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا جب تک کہ معتزلہ اور جہمیہ کا سہور نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ صاحب کرام اسلام کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح اللہ نے سمجھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اسی قرآن کی, کی اہم قرآن کریم سے متعلق حضرت امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کی ابتدا اور آزمائش معروف اور مشہور ہے کہ معمون اور معتصم اور واسط کے زمانے میں یعنی تین تین بادشاہوں نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا صرف اس بنیاد پر کہ ایتوری آیت من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی عید لاؤ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی حدیث پیش کرو یا اس بات پر دلیل ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس ابتلاح و آزمائی سے کامیاب ہوئے اور انہیں امام احمد امام اہل سنت کا خطاب ملا بلکہ یہی نہیں کہ امام فی الحدیث امام فی فطر امام فی الورع امام فی استحقام سات چیزوں کے امام تھے اور یہاں تک کہ علی بن مدینی جیسے امام جرح و تحدیر اور امام العلل نے کہا علی بن مدینی جن کا علمی اور فقہی اور علم حدیث پر وہ رسوخ اور ملکہ تھا کہ امام بخاری کہا کرتے تھے مستصغرت تنف الا الب ابن المدینی میں کسی بھی محدث سے مرعوب نہیں ہوا اور اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھا لیکن جب علی بن مدینی کے پاس گیا تو مجھے اپنے اندر ہلکا پر مسود یعنی ان کے ان کے مقابلے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں چھوٹا ہوں وہ علی بن مدینی کا یہ قول بہت مشہور ہے انادی بکری صدیق یوم رد احمد بن احمبل یوم الحنا دنیا میں دو بڑے فطرے ہوئے اور اللہ نے ان دو بڑے فتنوں کو اللہ نے اپنے دو بڑے بندوں کے ذریعے سے دور فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو قوت بخشی تائید کی ردا یعنی ارتداد کی جب آدھیاں چلی اور ارتداد کے جب فتنے ہوئے تو حضرت احمد صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اس دین کو قوت بخشی اور احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ نے اس دین کو قوت بخشی جبکہ متضلا کے فتنے صاحب تھے محنت یعنی آزمائشوں سے امت مسلمہ گزر چکی تھی تو یہ امام احمد بن حنبل کی اطلاع اور آزمائش بہت معروف اور مشہور ہے لہذا جو چیزیں واضح ہیں دلائل سے ان کے اندر بحث و مباحثہ کرنا یہ کفر ہے یعنی انسان کو وہاں رکنا چاہیے جہاں سرف رکے ہیں اور وہاں بولنا چاہیے جہاں سرف بولے عمر بن عبد الرحمن اللہ ازائر کا یہ قول ہے اللہ وقت میں برکت نصیب فرمائے بر نفس کا حالت سننا وقیف ہائی فو و کفل قو سنت کے اوپر استقامت اختیار کرو چاہے ہزار برق کی بے علاق آبیاں برسیں بقول ابوالکلام آزاد کے ایک مومن کی زندگی استقامت پر جو ہوتی ہے چاہے وہ دوستوں کے روز میں ہو یا تلواروں کے سائے میں ہو وہ حق کا واضح بن کے گا اور اسی بات کو کہا عمر بن عبد الرحمن روزائی رحمہ اللہ نے کہ سنت کے اوپر استقامت اختیار کرو وقی بھائی تو خبر کوملف صحابہ جہاں صحابہ اور سلف جہاں ٹھہرے ہیں وہاں ٹھہرو اسارے مت بڑھو خطرے کی ہنڈی ہے وہ کل بھی نہ جو صحابہ اور سلف نے کہا ہے وہی بات کہو وقف کفو اور جہاں رک گئے وہیں رک جاؤ فعیل نہ ہو یہ سہرو جو چیزیں ان کے لیے کافی ہیں وہ تمہارے لیے بھی کافی ہیں اس لیے احمد الرحمان علائد دوسری جگہ کہا ارے کبھی من منصلف صدف کے آثار کو لازم پکڑو یعنی ان کے اقوال کو ان کے فہم کو ان کی زندگی کے سیرت و کردار کو لازم پکڑو وہی نرف کنہس اگرچہ تمہاری مخالفتیں ہو رہی ہوں تمہیں رفص اور تشیو سے متحم کیا جائے یا تمہیں متحرون کیا جائے وہی نرفت وہ فلقول وہ را اور مجال لوگوں کی رائے سنی اور تخبل سے دوری اختیار کرو وہی نژخ رفو القلقول اگرچہ اپنی باطل کو خوبصورت انداز میں الفاظ کے زیر و بند میں جملے کی سجاوٹ میں پیش کریں سنو فرین جلی ون تعلا سرات مستقیم دین بالکل واضح ہے اور دین واضح ہے صحابہ اور سلف کے منحط پر رہو یہ دین بالکل واضح ہے کیوں اس لیے کہ اگر صحابہ اور سلف کے منہت پہ چلو گے تو ان تحلہ سرات مستقیم بے شک تم سرات مستقیم پر رہو لہذا ان مسائل میں گفتگو کرنا جو مسئلہ بالکل واضح ہے ان کے اندر گفتگو کرنا اور اس کے اندر عقلی گھوڑے دورانا انسان کو کفر کی سرحد سے قریب کر دیتا ہے بلکہ کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے لہذا اگر دل میں کوئی بات پیدا ہو تو اہل علم سے رجوع ہو اللہ تعالی سے دعائیں کرو استغفار کرو تاکہ شکوق اور شبہات سے محفوظ ہو کیونکہ دنیا میں فتنوں کا وقوع شبہات اور شہباد کے ذریعے ہوا ہے اور شہاد کا فتنہ شہوات کے فتنے سے زیادہ ہے اور شیطان کا حملہ جو ہوتا ہے انہی دو راستوں سے ہوتا ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہاد کی چار صورتیں بتائی ان میں سے ایک کیا ہے شیطان کے ساتھ جہاد کیسے یقین کے ذریعے اور سبر کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے شہباد کی شبہاد کے ذریعے شبہاد کا مقابلہ آپ یقین سے کرو اور شہباد کا مقابلہ سبر سے کرو اگر صبر اور یقین سے صحابہ اور سرب کے منہ پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی امامت عطا کرے گا صبر اور یقین کے ذریعے دین کی امامت حاصل ہوتی ہم دعا کرتے ہیں امام اس کے بعد جو مباحث ہیں بہت جس طرح سے یہ مبحث بہت اہم ہے یہ اس کے بعد والا، والی جو بحث وہ بھی اہم ہے اس کے بعد میں مرور شری کرنے والا ہوں معذرت کے ساتھ وہ ایمان پھر رویت یومل <الْقِيَامَة> اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی رویت پر ایمان رکھتے ہیں کیا مطلب یعنی یوم قیامہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں لایا الابصار دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ایک نمبر دو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو آپ نے بارہا پڑھی اور سنی اور ہم میں سے ہر آدمی کو وہ معلوم ہے ان شاء اللہ حضرت عائشہ نے کہا کہ تین باتوں میں سے جو بات بھی انسان کرتا ہے من مم تکلوا یمین ہاں طرح اللہ ان تین باتوں میں سے اگر کوئی بھی بات بولتا ہے تو اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے یعنی قرآن کے اوپر اتیام ہے ان میں سے ایک محمد فقد فری جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے جس کا یہ خیال ہے جس کی یہ فکر ہے جس کا یہ منہج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمائے اللہ ترکل افسار نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ابرحمان حضرت گزر والی روایت جو میں نے پیش کی اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں دیکھا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اور جس میں دیکھنے کا تذکرہ ہے آپ نے کہا کہ میں نے نور کو دیکھا نمبر ایک نمبر دو اللہ کی رویت یہ بہت عصیم نعمت ہے جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی رویت دیدار الہی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے جب دنیا میں جنت میں ہم داخل نہیں ہو سکتے تو اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے نمبر دو نمبر تین حضرت ابن عباس والی جو روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا سلسلے میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے لگت راہی یہ رویت بسری نہیں ہے بلکہ رویت قلبیہ ہے یعنی رویت کا نہیں دیکھا بلکہ بسری بسری کلبیا بس ہے بصیرت بلکہ خواب سے متعلق وہ روایت موجود ہے اتنے عباس والی روایت جو ان شاء اللہ صحیح روایتیں اگرچہ بعض فضلہ نے اس کے اوپر کلام کیا لیکن چونکہ میں نے حدیث کا جو مستد گراساں کیا تو کئی سندیں ہمیں ملی جس میں حضرت ابن عباس والی جو روایت ہے کرئی تو رب بھی اللہ میں نے اللہ کو رات سب سے اچھی شکل میں دیکھا یہ جو روایت ہے ممکن ہے کہیں میں ذکر کروں قدر تفصیل سے میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں تو وہ اس کے بارے میں شکل اسلام ابن جمیہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خواب سے ہے کس سے ہے خواب سے کیونکہ لیلہ کا ذکر ہے خواب سے کیونکہ واضح نہیں ہے لہٰذا پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمام احادیث اور صحابہ کے اقوال کو جمع کرنے کے بعد کوئی ایسی صحیح اور صریح روایت نہیں ہے صحیح اور صریح, صریح, صریح صحیح اور صریح روایت نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھ سے اللہ کو اس طرح دیکھا ہے جس طرح جنت میں دیکھیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کی نفی کی ہے اور مقام لے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر تین طریقے سے اللہ واہیم وحی القا اللہ دل میں الہام کرے گا الحام اومی ورائے حجاب یہ پردے کے پیچھے سے یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجو واضح سی بات ہے نمبر تین ہو گیا نمبر چار. اگر اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسا کو یہ نہیں کہتا الم ترانی تم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے اب کہیں نہیں نہیں محمد صلی صلح میں خصوصیت ہے میں کہوں گا کہ مسا علیہ السلام کا واقعہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا کیوں اس لیے کہ موسا علیہ السلام کی شریعت الگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے جب موسا علیہ السلام کے رویت کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور اللہ نے کا علم ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ولیکن پہاڑ کی طرف دیکھو مستقل رکان کا ترانی اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو انقریب تم ہمیں دیکھ لوگے گے یہ دلیل اس بات کی اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار نہیں رہا تو میری رویت تم کو حاصل نہیں ہوگی فلم تجلّہ ربغلی جبل اللہ رب العالمین نے جب تجلی فرمائی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وخر رموسا صحیح موسا علیہ السلام بے ہو گئے آفان کالا سبان ہے جب موسا علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا سفحان ہے کہ اللہ تو پاک اور ہے میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان والوں میں پہلا آدمی ہوں میں یہاں سے یہ پوچھتا ہوں کہ موسا علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہا اللہ نے تجلی فرمائی لیکن اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے اگر آپ کہیں گے نہیں دیکھا تو دیکھا رویت الفضل اور رویت الانعام جو اہل جنت اللہ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو شرف حاصل کریں گے اگر یہ ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین اس انداز میں نہیں بیان کرتا اور اس سے مزارت قبی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں ایک سورت نازر کی اس کو کہتے ہیں سورت السرا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے دیدار قلبی نہیں دیدار بصری تو اللہ رب العالمین معاج کا مقصد یہ بتاتا کہ ہم نے اپنے نبی کو معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنا دیدار کرائیں لیکن اب یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس لیے معراج کرائی کہ اپنا دیدار کرائیں بلکہ اللہ نے کہا لینو ریاح مینا یاد ہے لینو یا یا. ہم نے نبی کو اس لیے معراج کرائے تاکہ وہ ہمیں دیکھے نہیں ہم اپنی نشانیاں دیکھ لائیں کیا دکھلائیں اور جو احادی جب الاقلام قلم کی, کی مغیر قال ابن یہ بہت, یعنی بہت مضبوط قول ہے کہیں یعنی دوسری جگہ ذکر کیا مسائل کے لئے کہا مما یہ ان مسائل میں سے کہ قوی اسباب ذرائع تھے اس بات کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوتا سر کی آنکھ سے تو صحابہ کرام ضرور نقل فرماتے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں ضرور ذکر کرتا کہ سبحان اللہ منہ آ جاتا اللہ من جاتا نہیں کہتا یہ نہیں کہتا کہ ہم انہیں نشان نشانی دکھلائیں بلکہ یہ کہتا کہ ہم اپنا دیدار کرائیں جب مسا علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اگر میں راج کے واقعی میں اللہ کا دیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کرتا معرت نہ اللہ نے قرآن میں کسی مضمون کو نامکمل نہیں چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جب مرد نادا پر کلام میں نر منازک بے اثر اور ایمان برو یتیم قیامت کے دن ہوگا بے شک او آپ کو معلوم ہے یار اپنی سر کی آنکھ سے دیکھیں گے ایک تو میدان محشر میں جب حساب ہوگا جو مسلمین ہوں گے کفار ہوں گے ان کے سامنے پردہ عال ہو جائے گا لیکن جو اہل ایمان ہوں گے اور مسلم شریف کتاب المان میں حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے کلام کرے گا اور اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان کوئی انوادک کوئی مترجم کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا سہرسی بات اس لیے امام شادی رحمت اللہ علیہ نے جو اشتعال کیا کہ اللہ تعالی على ان القوم تعالیٰ ابن قریب نے دنیا میں لکھا ہے وہ شہر میں وہ شہر میں پہلے سے ذرا نہیں کیا انہوں نے پورا دیا اسی سے شافی نے امام شافی امام محمد بن حمل رحمت اللہ نے رسطلال کیا کہ جب اللہ رب العالمین ایک قوم کے ذریعے پردہ حیل کر دے گا یہ دلیل سماعت کے جو احل ایمان ہوں گے اللہ کو دیکھ نمبر ایک نمبر دو اصل جو دیدار ہوگا جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور جابر بن عبداللہ نے حضرت عمر بن خطاب و دیگر صحابہ ابن عباس وغیر نے تفسیر کی لِلَّذِينَ احسنُ الْحُس جنوں نے اچھے احمد کیے جن کے عقائد بھی اچھے ہیں جن کے اعمال بھی اچھے ہیں ان کی جنت وہ ضیال و جن سے بھی بڑی نعمت ہے جو مسلم شریف کی حدیث حضرت روایت ہے نا قال وہ چینا فما احب من النظر الى ربهم اللہ سوال کرے گا اللہ پوچھے گا اپنے بندوں سے جنت میں داخل ہونے کے بعد اے جنت تم جنت میں داخل ہو چکے ہو کیا اور بھی کوئی نعمت چاہتے ہو کہ میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں جنت کو پانے کے بعد لوگ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں لیکن اللہ فرمائے گا میں تم پر اور فضل کرنا چاہتا ہوں کچھ اور چاہیے جنتی کہیں گے اللہ ت نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا اللہ کیا تون نے جنت میں داخل نہیں کیا اللہ کیا تون نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا تیرا فضل عام ہے اللہ تعالیٰ فیکشل الحجاب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ رب العالمین جب حساب ہٹائے گا پردہ ہٹائے گا ربی جو بھی نعمتیں جنت کی ملی ہیں اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی نعمتیں بھی ہیج نکالا ہیج ہو جائیں گا مثال میں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے ایک انسان جو دو نمبر کی سائیکل پر ہے یا گیارہ نمبر کی سواری گیارہ نمبر کی سواری معلوم ہے گیارہ نمبر کی سواری یا دو نمبر کی سائیکل پر چڑھنے والا اچانک پائلٹ بن جائے تو سائیکل کی کوئی قیمت ہوگی تو یہ میں پوچھتا ہوں جب چاخ کی یہ خوبصورتی ہے سورج کی یہ خوبصورتی ہے پھولوں کی یہ خوبصورتی ہے تو اس کے بنانے والے کی خوبصورتی کا کیا ہے آیا. اس لیے یہ ساری نعمتیں جنت میں ہیں داخل ہونے کے بعد اور میدانی محشر میں جو اللہ کو دیکھیں گے وہ ہم بیا بھی ڈرتے ہوں گے ہن نربی خطیب حضرت آدم علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نوسا علیہ السلام کیا کہیں گے عیسا علیہ السلام کہ میرا رب آج اتنا غصہ ہے کہ اتنا غصہ کبھی نہیں تھا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ بھی میدان محشر میں بھی رویت ہے اور حدیثیں بھی ہے لیکن اصل جو انعام اور فضل کی جو رویت ہوئی ارے جنت کو وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہے دنیا میں نہیں ہے یہ بتانا اصل دنیا میں ممکن نہیں تو ہم کہیں کہ نہیں قاضی عیاض نے لکھ دیا اور فلاں نے لکھ دیا اور صاحبہ خلاف اللہ ٹھیک ہے اولند تو سارے اقوال کو جمع کر کے صحیح ہوا یا یاد رکھیے ابن قیمت کا یہ اصول صحیح ہوا غیر صریح۔ سری ہوا غیر صحیح جو صحیح روایتیں ہیں ان کے اندر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیدار کرایا ہے یا دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے اور صحیح ہوا غیر و اور جو جن جن روایتوں کو لوگوں نے جمع کیا ہے قاضی عیاد اور بہت سارے لوگوں سے لے کر وہ روایتیں غائف ہیں سنت سے ثابت نہیں ہے لہذا اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کسی صحابی کا قول بھی مل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے سر کی آنکھ سے ٹھیک ہے مان لیا مان لیا تو ہمارا کیا مناظر ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک من علم کے لیے سو من اصل چاہیے جذبات بھی نہیں آنا علم تنی تحلم ضروری ہے میرے بھائیوں کیا کرنا چاہیے ہمارا وہی منج ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں منج دیا ہے سورت الٹ نمبر ففٹی نائن وہی تنازع پرندو رسول ان کنین الب اللہ حسنت کسی بھی مسئلے میں خلاف ہو سی بھائی اس خطاب کے پہلے مخاتوین کون تھے یعنی اس آیت کے پہلے مخاتوین یہ ای آیت جو نازل ہوئی اس وقت اس آیت پر عمل کرنے والے کون تھے جب صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی حدیث کی طرف کل بتایا تھا نا تو جب صحابہ کا یہ منہج تھا تو ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے لہٰذا واضح بات ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے آپ کہیں گے امام احمد بن حمل نے دیکھا امام ابار احمد اللہ نے دیکھا بہت ساری باتیں میں ان کس سے کہانی میں نہیں جانا چاہتا ہوں العلم ما قال حا خخبارانا چیز تھوڑا سا کرام اس پرانے کریم کی محکم آیات سنت اور نیراش کے احکام بس یہی آیت ہے اس یہی علم ہے اس کے علاوہ فلاں نے دیکھا چلا نے دیکھا سید بکر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو مسلم شریف میں ہے آپ نے جابر بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن حرام کے موم پر رونے روتے تھے ان کے گھر والے زمگین تھے تو کیا کہا یعنی اللہ, اللہ, اللہ نے جس سے بھی کلام کیا یہ دنیا میں نہیں ہے مرنے کے بعد یہ بات ہے جس سے بھی اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے لیکن اللہ نے تیرے باپ سے یعنی عبداللہ بن حرام سے کلام کی ہم نے سامنے دنیا میں نہیں ہے بلکہ مرنے کے اخرت کی منزل ہے واضح بات ہو چکی ہے دنیا میں دیدار نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں عقیدہ یہی ہے جو بعد میں آئے گا کہ جو یہ کہے کہ نہیں دنیا میں اللہ کے دیکھنا ممکن ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کے آیتوں کے قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہے ایمان بل میسان یوم القیام اسی طریقے سنت جماعت کا منج یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان پر ایمان رکھتے ہیں میزان سے مراد کیا ہے بھائی یہ دنیا والا میزان نہیں ہے یعنی میزان کی معنی ہے ترازو لو کی فتان دو پلوے ہوں گے یہ تو روایت ہے فتاشتی گلات یا وہ روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا لو ان سلماواد فِي سب عوام رح الفیقی فولا الاَ سات ساتوں آسمان اور اس کی آبادیاں ایک پلرے میں اور لا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو لا اللہ کا پلّا جھک جائے گا تو یہ ترازو امال تولے جائیں گے امال تولے جائیں گے اور صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا یہ بھی روایت بھی موجود ہے اور نما عمل بھی تولے لیکن میں اس مسئلے کو یہاں پہ تفصیل نہیں کروں گا بتا دیا کیونکہ یہ مسئلہ ہمیشہ اور سے سنتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اتنا لمب... اتنی لمبی بحث ہے کہ اگر ہم جیسا کم علم یا یعنی فعلم چھوٹا طالب بھی اگر بیان کریں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اور میں نے مجھے کہا گیا کہ جو مسائل پہلے گزر چکے ہیں اس پر مرور ہے بس ایک عام ایمان رکھیے کہ حدیث کی روشنی میں نامہ اعمال کے تولنے کی بھی روایت ہے جو ننانوے دفتر وہ شخص جو کلمہ توحید پر جس کی وفات ہوئی اسد اللہ ادسد الحمد اللہ، رسول اللہ اس کے ننانوے دفتر ایک پلرے میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو شہادت ہوگی دوسرے پلرے میں رکھا جائے تو یہ پلرا کیا ہوگا توحید والا پلرا کیا ہو جائے گا جھٹ جائے گا ناما امار کی تولے کی روایت اور صاحب عمل کو بھی اللہ تولے گا اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے جب وہ عراق یعنی پلو کے درخت پر چڑھے مشواق کاٹنے کے لیے تو ان کی جو پنڈلی تھی کیا تھی چھوٹی یعنی پتلی تھی صاحب ہنس پڑے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہنس ہو لہمہ عبداللہ مسعود کی پنڈلی جو ہے اللہ کی نگاہ میں یعنی قیامت کے دن ترازو کے اندر کیا ہے وہ باہر سے بھی زیادہ بھاری ہے اور وہ روایت بخاری کی ان نرج و سمی یہ صرف سن لیجی یہ وہ باتیں کہ اکثر سنتے ہیں ہم لوگ ان نوج وئی جنادہ ایک موٹا تازہ فربا آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا یعنی اعمال کے ترازو کے اندر جو ہے ترازو کے اندر ماں یسین جناب اور مچھر کے پنکھ کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا تو ہم کو ایمان لانا ہے فمن فو اس میں خیر بھی وزن کیا جائے گا اور شر بھی وزن کیا جائے گا لہو کی فتح اس کے دو پلرے ہوں گے اور زبان ہوگی زبان والی روایت پر کوئی ثبوت نہیں ہے زبان ہوگی یہ صرف حضر اسود کے بارے میں ہے صحیح روایت کہ اس کے بعد زبان بھی ہوگی اور دو آنکھ بھی ہوگی یش حضو ادا منیس تلا مہو بے جو حق کے ساتھ چھوئے گا کیا حضر اسمد تو یہ حضر اسود اس کے حق میں کیا لے گا حق کے ساتھ کیا مطلب یہ کہ سنت کے مطابق اب بھیڑ بھاڑ میں لوگوں کو مار رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں تو شاید اس کی یہ فضیلت حاصلنا نہ ہو سکے بول علم تو یہ زبان والی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ کی فتح میں دو پلرے ہوں گے اس کے بعد کہتے ہیں القبر سنت الجمال قبر کے عذاب پر بھی ایمان لات منکر نگیر پر بھی یہاں بھی ہم عرور شریح کرنے والے ہیں بس اتنی بات یہ یاد رکھیے کہ سینتیس صحابہ سے عذاب قبر کی حدیث مرمی ہیں یاد رکھیے جتنے سینتیس کم سے کم اس سے بھی زیادہ ہے سینتیس صحابہ سے عذاب قبر کی حدیث مروی ہے ایک نمبر نمبر دو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر نہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن کریم کے اندر نماز کی رکعات کی تفصیلات بھی موجود نکاح کیسے کرو گے ولیمہ کرو گے کہ نہیں کرو گے ایک کے حدیث تھا بہت فتنہ کر رہا تھا اور ابھی اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے حفاظت کرے کہا کہ یہ سب چیز کا انکار کرتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے شراب پی سکتے ہیں تو کیا, کیا میں نے ہم نے عید کے خدمے میں کہا کہ یہ ولیمہ کا کارڈ جو بانٹے ہو کارڈ میں میرے پاس تھا یہ کہاں قرآن میں تمہارا تمہارے بیٹے کی شادی ہوئی اور ولیمہ کا کارڈ بانٹا یہ کہاں سے آیا بہرحال اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسما ذریع کیا ماشاء اللہ ابھی جو ہے وہ لوگ بہت دبے ہوئے اللہ کی فضل سے تو صبر کا عذاب بہت ساری آیات ہیں اللہ قرآن میں میرا میں معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کاری سے بچائے چونکہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ بنجارا ہلس معلوم ہے حیدرآباد میں بنجارا ہلس میں ابھی میں نئے نئے آیا تھا وہاں پر میں ایک پروگرام میں گیا تو ان کے حدیث کی بڑی تعداد تھی اور وہ لوگ آ میرے درس میں سوال جواب شروع کر دیے بہت زیادہ لیکن بہرحال اب لوگوں کے سامنے تو ہم اتنا رد نہیں کر سکتے لیکن بعد میں ایک بیٹھک ہوئی اور دو گھنٹہ گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ خبر کا عذاب ہے نہیں پرانا ثابت ہو تمہیں بھی وہی آج پیش کی کم سے کم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخریجو الف اليوم اليوم کا مطلب آج ہوگا کہ دس دن کے بعد ہوگا جو فرشتے اور بتایا کہ تو بات نہیں موت کی سختیوں میں جو مجرمین ہوتے ہیں اور فرشتے جو ان کو مارتے ہیں کہتے اخرجو الف اپنی جانوں کو نکالو الیوم آج تمہیں عذاب الحول ہو <تصفح> امام مخالی خون کا کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب وقتے وقفے سے ہے اس لیے ہوم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا بہباد یعنی وقفے اور حدیث ہے کہ صبح و شام جنت بھی پیش کی جاتی ہے اور جہنم بھی پیش کی جاتی ہے جو جنتی ہوگا اس پر جنت پیش کی جاتی ہے اور جو جہنمی ہوگا اس پر جنبی من الجنت تو جنتری تم یار کہا کہ آج تم کو کا عذاب دیا جائے گا اور قیامت کے کہا جائے گا کہ ضلعت کا آج تمہیں ضلع کا عذاب دیا جائے گا تو آج سے مراد قیامت کیسے ہو ہے اسی بس یہ ہی یہی آگے نہیں اس کو وہاں پہ سابق اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تقریباً دو گھنٹے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میں جا کر کے اس نے کہا کہ نہیں ان کے مولویوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ موجود تھی اللہ کے فضل سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی وس اللہ قبول فرمائے کو قبر کے عذاب پر منکر نکیر پر منکر نکیر سے مراد اب یہ شاید بعد میں بھی آنے والے دو فرشتے ہیں ایک نہیں ہے کیونکہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے منکر نکیر کے روایت کس میں موجود ہے اتاہو ملکان اتاح مالکان ازرکان دو فرشتے ہوں گے بہت گرامی شکل میں بعد روایت میں منکر ایک کا نام منکر ہوگا دوسرے کا نام فیو جلسان وفی رواج فیو قیدان اسے بیٹھاتے ہیں اور بال رواج محتواد روح حفیظ جسدی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سنت والجماعت کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا حوض سے مراد حوض کوثر جو ہم لوگ کہتے ہیں انعتینا کل کو اور ہاؤس دونوں میں تھوڑا فرق ہے کوسر جو ہوگا فی نہرون فلجنتانی جنت میں وہ نہر ہو لیکن جو ہاؤس ہوگا وہ میدان مش واضح نمبر ایک نمبر دو ایک ہاؤس جو ہے جنت میں جو یعنی جو میدان ماشاء میں جو ہاؤس جو ہوگا اس کا لنک جو ہے کس سے جڑا ہوگا پانی وہیں سے نازل ہوگا آئے گا کسان و حیدت نجومی سما اس کے جو برتن ہوں گے آسمان کے تاروں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے خوبصورتی کے <coughs> یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں یعنی جس آسمان کے تاروں کو تم گن سکتے ہو نہیں گن سکتے ہو اسی شاعر نے کہا آسمان کے تاروں کو گن کر تم سمجھ لینا کہ کیا ہوئے آسمان کے تاروں کو گن کر تم سمجھ لینا ہاتھ سے ہوئے کتنے اے وسیم جیون میں یعنی آسمان کے تاروں کو تم نہیں گن سکتے اسی طریقے سے کثیر تعداد میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر دوبارہ ما منشرے جو ایک مرتبہ پی لے گا بعد میں کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا اس میں ایک بہت نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے اللہ کی دوبے سے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں پلاؤں گا کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے کوثر پلائیں گے میں پوری میں دعوی نہیں کرتا میں اگر ہے تلا ہو کیونکہ برتن جو ہوں گے آسمان کے تاروں کی طرح اور جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا کسی بھی صحیح روایت میں یہ سراہد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض فسر پلائیں گے لہٰذا جو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بن اس کو بعض علماء نے سنت کے مخالف شمار کیا ہے اس کے قریب تر ہے لہذا رس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا اور کوثر سے متعلق یہ ہے کہ بھائی میں جنت میں چل رہا تھا نہر دیکھی جس کے دونوں جس کے دونوں کنارے کیا تھے یعنی چوکور گنبد کے چوکور موتیوں کے گنبد بنے تھے جن کے دونوں طرف یعنی وہ چوکور موتیوں کے گنبد بنے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو تجبریل نے کہا کہ یہ ہاضانہ اور انحقا کا ربک یہ وہ نہر ہے جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو یہ ہو کوثر جو ہے وہ جنت میں ہے اور حوضوں کی میدان محشر میں نمبر ایک نمبر دو ابن عباس نے کوثر کی تفسیر کی خیر کثیر کے یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ ساری دفاع ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے اور حوض بھی ہے اور کوثر بھی, بھی ہے نیز کہتے بولے کل نبی ان ہر نبی کو حوض ملے گا ہر نبی کو حاؤز ملے گا جیسا کہ وہ روایت بخاری میں موجود ہے سبرا کی روایت سبرا بن جندب کی اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے حوض پر آنے والے لوگ ہیں اور آپ نے کہا نا حضرت کس کو انصار کو وہاں فرت حکم میں تم سے پہلے حوضر پر رہوں گا وہی رضا اور آپ نے فرمایا اس میں روح حتہ ترقون یا لکھا انسان بہ ان تھا میرے مقابل میرے بات تمہارے پر دوسروں کو ترجیح دیا جائے گا ناحلوں کو حضر انصب دیا جائیں گے صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوسر پر تمہاری ملاقات ہو دین پر استقامت اختیار دیئے اور نااہل اگر ذمہ دار آپ پر مسلط کیا جائے آپ صبر کی دیئے انشاءاللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوسر پر ملیں گے مگر یہ کہ نبی یعنی علیہ السلام کے بارے میں کہتے نہ ان کا جو حوض ہوگا ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا یہ بالکل غیر ثابت روایت ہے یعنی صالح علیہ السلام کا جو حوض ہوگا ان کی اونٹنی کے کا تھن ہوگا یہ کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کو علماء نے موزوں قرار دیا ہے اسی طریقے سے مرور سری کہتے ہیں سنت جماعت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہوگی کہتے للمذنمین ان گناہگاروں کے لیے ہوگی یعنی ان مسلمان مومن گناہگاروں کے لیے ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتخب ہوں گے جیسا کہ شفاحتی علامہ توسیع کی ہے شفاحتی میری شفاعت جو میرے امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے عقائد تو بالکل صحیح ہیں لیکن کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں یعنی جنت جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نجات پائیں گے یا جہنم میں داخل کر دیے گئے تو جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا صرف نیل مجنمین اور صرف گناہ کے لیے ہی نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے پڑھا اور آپ نے اس سے پہلے تفصیلی طور پہ حاصل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو پہلے شفات کبرا ہے مقام محمود جیسا مقام محمود نمبر ایک نمبر دو ان استف احباب الجنت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے پھر علخی منت جنت کے داروغ کہیں گے آپ کون ہیں تو میں کہوں گا میں محمد ہوں بی کا امید اللہ مقبرت جنت کے داروں کا کہیں گے مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلوں تو یہ صرف مومنوں صرف اور صرف جو ہے گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ شفاعتِ کبرا بھی ہے ایک نمبر دو جنت کے دروازے کو بھی آپ کیا کریں گے کھلوائیں گے نمبر تین جب جنتی جنت کے پاس جائیں گے تو جنت کا دروازہ کلوز ہوگا بہت ساری روایتیں اس پر کیونکہ اللہ نے کہا وہ سیخ الدین کپل جہنم سمرا حتہ کھلا ہوگا جب جہنمی جہنم, جہنم کے دروازے پہ جائیں گے جہنم کے دروازے اللہ کھلے ہوں گے لیکن لیکن اور پہ کرو غور اور پہ کرو اور اور وہ اور, اور, اور, اور کہاں ہے جس طرح غور کرنا ہے اور وہ آئے وسیخ الدینت تک اور رد و مل جنت سمرا حتہ اور کھولا جائے گا اور غور کرنا پڑے گا ایسے نہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کروائیں گے یہ سب متعلق ہے ان کی تباثیل آپ نے سنی ہے اس میں داخل مت ہوئی کہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجرمین کے لیے ہوگی قیامت کے دن اور لیکن میں ایک روایت مختصر پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکون و امتی صرف تسکیر کے لیے اور مقصد نہیں اکون و امتی فرق سنیے ابو ماما خبرہ میں اور میری امت بلند ٹیلے پر ہوگی قیامت کے دن ماشاء اللہ یہ امت عجابت ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں جو متبع میں سنت ہیں. مجھے فجق ربی رب الخبراہ اللہ سبز رنگ کا ایسا خوبصورت لباس بنائے گا فاقو ہے زمین لرچ اور میں رحمان کے عرش کے دائیں جانے کس مقام پہ کھڑا ہوں گا لا يقوم واحد مقام پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا به الاولون بےتونی اولین اور رش کریں گے ان علاقوں میں آخری رش کریں گے فضا علی کا الفاظ ہے اور یہی مقام محمود ہے اور اللہ نے فرمایا امین اللہ کے لیے پتا ہے جب بھی نا بات ہے کر ابو کا مقام الحمود اسی طرح حل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ سیراب پر ایمان لاتے سیرا سے براد پل سراد پل سراد کا مطلب کیا ہوا جہنم نیچے ہے اور, اور اس کے اوپر کیا ہے پل ہے جس منسوب الامت جہنم اور ہر ایک کو گزرنا ہے وہی مین کو مل جائے وا اردوا کہ علامت اور اس بارے میں بعد میں بھی روایت آ رہی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے جو ایمان والے متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو گزار دے گا بجلی کے رفتار میں، ہوا کی رفتار میں اور گھوڑے کی رفتار میں دوڑتے ہوئے کچھ لوگوں کو خراش لگ جائیں گے وغیر عدالی دنیا میں جس تیزی کے ساتھ آپ سرات مستقیم پر چلیں گے اسی تیزی کے ساتھ پر سرات پر گزنیں گے یہ بات بتایا تھا میں نے شاہد قال ابن الخیم رحمہ اللہ فی مدار جسالکین پھر یادہ کر دیتے ہیں وَعَلَىٰ قَدْرِ ثُبُوتِ الْعَبْدِ وَعَلَىٰ ق خون ثبوت و قدم ہی منصور علامت لے جس انداز میں دنیا میں آپ استحکامت اختیار کریں گے دین پر چلیں گے اسی تیزی کے ساتھ آپ کن پر گزریں گے اللہ آپ کو وہاں استحکامت کریں گے <تصفيق> <تصفيق> یہاں پر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا بلکہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اگر نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں قاہری اور سستی سے کام لیتے ہیں تیس بات کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے کہ ہم کل سرات پر آسانی سے آسانی سے نہیں بس اور میں اس لیے یہ روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بتانے کے لیے اور وہ جو روایت میں جو پیش کرنے والا ہوں تاکہ ہم وسیع کپلی تنافس طبرانی نے روایت کیا بعض علما نے حسن کہا ہے لیکن اس میں صرف ایک راوی پہ کلام ہے اور وہ بقیہ مدلس راوی ہے اور امام ابن حیضی کہتے ہیں وہ بقیہ تو رجالی افطاط میں نے اہل علم سامنے ہے جس پیش کی بارہ کیا یعنی خاص کفت ہے یعنی غات بہت شدید نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کے بقیہ روایت جو رجال ہے وہ کیا سے پہا ہے اور اس روایت کرنے والے ابن عباس اور ابو ہو رہ رہا دو صحابی کیا کہتے ہیں اور سے سنیا اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہر آدمی محاسمہ کرے اتنے لوگ ہیں میں نہیں کہ سکتا کہ کتنے لوگوں کو آج فجر کی جماعت ملی اور کتنے لوگوں کو فجر کی جماعت نہیں ملی میں یہ آپ سے درخواست ضرور کروں گا کہ جب آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور دوسری درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میری اس گزارش کو قبول کریں اور چاہیں تو اس میری گزارش کو رد کر دیں میری درخواست قبول کریں گے ان شاء لوگوں نے آج فجر جو جن لوگوں نے آج فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے یعنی جماعت سے مراد یعنی ان کو دونوں رکعت ملی ہے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جن کو دونوں رکعت ملی رانت اللہ نے کہتے ملی جن کو دونوں رکعت ملی ہے وہ ہاتھ اٹھا ماشاء اللہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹھیک مخیرون کہتے تو اللہ کو معلوم ہے جنت نہیں کسی کی پیشانی بھی نہیں کرو اس نظام کو ہے علامات کو ہے اس لیے میں حدیث پیش کر اب سنی حدیث علی بن عباس میں انہی الفاظ پیش کرتا ہوں کوئی فرق نہیں ہوگا بے اسی طرح ابو حرط من ہا پتا حشمر وقان الفی شہید و اسناد و حسن کیا مطلب جس نے ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کی جماعت کے ساتھ سب سے پہلے پور سرات پر بجلی کی رفتار میں گزرے گا نمبر ایک وہ حشر اللہ کی پہلی جماعت میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا صحابہ کے مقام کو تو کوئی پا سکتا نہیں پا سکتا نہیں پا سکتا نمبر ایک نمبر دو ہر دن ہر رات ایک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کرے گا جو آپ کی حفاظت کرے بڑی گارڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے کی متعین حفاظت کرنے کے گی نمبر چار علیہ الف شہید نے قطر فیصب اللہ آپ شہید نہیں ہوں گے لیکن شہید کا سوال ملے گا ایک ہزار شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اس کا حضر سوال ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ اتنی بڑی فضیلت پاک نہیں یہ موربی نے کہا کہا, کہا کہ واحد روایت پیش کی میں نے اب تک اس پر تحقیق کی اب تک, اب تک. ابھی جب نا اس میں سوائے بقیہ کیا جو مدعلی شرابی ہے بقیہ سب سفا ہے اس لیے بعد علماء نے اسے حسن درجے کہا ہے صاحب خفیف ہے الحمدللہ اور میں اس روایت کی تائید میں اگر کچھ دوسری روایتیں پیش کروں تو میرا موضوع طویل ہو جائے گا بعد میں ان اللہ کبھی دیکھیں گے چلیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یوں خریدو گمن جو جہنم اسی طریقے سے جو گناہ گار ہوں گے جہنم کے بیچ سے اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا اما بن نبی اللہ شفاہ نبی کے لیے شفاط ہے صدیق کے لیے شہدا کے لیے صالحین کے, کے لیے تو معلوم ہی ہے آپ کو شفاط الملائکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حال کر رات والمؤمنون ولم الملاحی الا ارحم ادیس سنجیے فرشتوں نے سفاہ کی نبیوں نے سفاہت کی ایمان والوں نے سماعت کی الحمد الرحیمین باقی رہ گئے چنانچہ جی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ تم نار اللہ تعالی ایک انٹھی جہنم سے ایسے لوگوں میں نکالے گا جنہوں نے لم احمد الخیر الخط جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام اور بلائی کا کام نہیں کیا بلکہ دوسری روایت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے وہ لمبی روایت ہے کیونکہ میں پہلے سے کہا کہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ سن چکے ہیں بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر آخری کے اندر کہ ابن آب آب انس انسانی کی جو لمبی روایت ہے اس میں آخیر میں اللہ کے نبی عرش کے نیچے چار مرتبہ سجدہ کریں گے چوتھی مرتبہ کہیں جب سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا یا محمد کل یسم اصل تو شفقت یہ بخاری کے الفاظ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سوال کرو سنی جائے گی تمہاری بات ارفرا سل تو ہوتا سوال کرو دیے جاؤ گے اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی وشفا تو شفا اور سفارش کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی تو سب کے لیے تھوڑی نہ ہوگی شفاعت اہل ایمان کے لیے ہوگی اہل توحید کے لیے ہوگی جو خاص ہوتے جنہوں نے توحید علم حاصل کیا اشد اللہ سے بشرات اشد اللہ سے بشرواطمن من صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کو پانے والا سب سے بڑا سعادت مند وہ ہو ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ کل میں تو پڑھا اور اخلاص کے ساتھ وہی پڑھے گا جس کو لا الہ شعر کا علم ہو اس کی شروع کا علم ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ جو سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ اللہ فی من قال لا الہ الا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے یعنی کل میں پڑھا اس نے اور عمل کا موقع نہ مل سکا ایسا نہیں کہ لا لا پڑھ لیا اور, اور استدار کے باوجود نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ زکات دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جنت میں پھاند جائیں گے جمپنگ کر جائیں گے کوئی سیڑھی تھوڑی نہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وعزتی عزتی وہ جلائی میری عزت کی قسم میری عظمت کی قسم میری جلال اور بزرگی کی قسم میں ضرور بھی ضرور جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا یعنی لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا یقین کے ساتھ اور عمل کا موقع نہ ملا یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر شرک اور بلاج مبتلا ہوا یہ نہیں ہوگا اسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مشرقین سے شفاعت کی نفی کی ہے فما شفاط عیم اور حدیث حلی سے شفاط میری امت کے وہ لوگ جو گناہ کبیرا کے مرتکب ہوں گے ان کے لیے اتنا عام نہیں ہے اللہ تفضل جس کے بارے میں کھوں اور جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے جلنے کے بعد یہاں تک کوئلہ بن جائیں گے حدیثی مسلم شریف بہت لمبی ہے فاماتا اللہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے حساب کا نو فہم یعنی گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان والے جہنم میں جائیں گے جل کے کوئلہ ہو جائیں گے یہ روایت مسلم کے الفاظ ہے یہاں تک کہ جل کر کے ایمان اماطت تاری ہو جائے گی ان پر مشرقین جو ہوں گے جہنم سے نکالے جائیں گے ماول حیات میں رسول دیے جائیں گے وہی رضا پھر ان کو کیسے کیسے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ تفصیلات مسلم شریف میں ہیں اور آپ نے پڑھا ہے مزید مطالعہ کیجیے اس پر اس کے بعد کہتے ہیں جہنم تکرار ہے ایمان اب سراط اعلی جہنم جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پر بھی اہل سنت وال جماعت کا ایمان ہے یا خود سراۃ اللہ اللہ تعالی جسے چاہے گا پور سراط پار کرا دے گا یعنی یہ اللہ جسے چاہے گا یعنی جو مجرمین ہوں گے اور جو کفار ہوں گے جو مشرقین ہوں گے وہ سرات کے اوپر جو آہنی کاٹے ہیں وہ انہیں پکڑ کر نیچے گرا دیں گے وہ یجود ام ان شاء اللہ اور وہ پار کریں گے جن کو اللہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ علی کو ان کے ایمان اور ان کے عقیدے اور ان کے عمل کے مقدار میں اللہ تعالیٰ انہیں پرسراد پار کرائے گا وہ یش خودی جہنم ان شاء اللہ اور جہنم و آدمی گرے گا جس چاہے یعنی یعنی جو مستحق ہوگا ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ جہنم میں ڈال دے جو اور کافروں لوگ اللہ جنت میں داخل کرے گا ابن جام الدینجا نہیں ہو سکتا ہما الحاطی نیک عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا یوم النبی اللہ نبی کو اور نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا نور او یہ صاحب نہیں دیم و بےانی پور کے نور بھی ہوگا بہت عظیم موضوع جی ہے واللہ. دیرا و... دیرا جی دیرا ہاں دھیرا ہوگا نمبر ایک نمبر دو وہاں چیخو بخار ہوگی لوگوں کی نمبر تین پوری کے دونوں کنارے انبیاء کرام دعا کریں گے یا رب یار یار مسلم شریف رب عبلم یا رب السلم اور نمبر چار کسی نبی کی شفاعت جو ہوگی پوری پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا نمبر پانچ ایمان والے گزریں گے اپنے اعمال کے مطابق ویس خود فی جہنم ان شاء اللہ اور جہنم میں جو وہ گرے گا جس, کے جس کو اللہ چاہے یعنی جو مجرمی ہوں گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تم منہ جلدی تخوہ نظر عبوال بھی نیا بھائی سی بات ہے کو اللہ بچا لے گا تو متقی بنو نا بھائی متفقی بننے کے لیے کچھ آپ نے کیا کیا ہے ہماری زبان محفوظِ ہے جی مسئلہ مفتی سے بن گئے محفظ دورہ بن گئے صبح شام ہم اپنی زبان سے فتح شادی کرتے ہیں ہاضہ مفت ہے ارے جو آدمی ڈاکٹر نہیں ہے روڈ اور سڑکوں پہ جو چلنے والا ہے وہ سرجری کا کام کر سکتا ہے آپ جب ہوتا دل کے امام بنے ہوئے زبانوں کی حفاظت کرو ہر یہ خوب اناس ہر یہ خوب بننا زبن لہٰذا اوکھا لہٰ مناخری ملنا ہسائت زبان کو قیچیوں کی طرح چلانے کی وجہ سے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے چہروں کے بل لوگ جاننے میں ڈالے جائیں خبردار خبردار امنی کالی کا نسا صاحب کا بھائی تم اب کیا علاقت نہیں جس طرح آپ نے اقبا بنابر کو نصیحت کی زبان پر کنٹرول رکھو نجات نہیں ہو سکتی اس کے بغیر دنیا اور آخرت نجات دنیا اور آخرت میں نجات ہوگی زبان پر کنٹرول رکھ اپنی غلطیوں پر رو تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو وہی رضا کہتے ہیں وہ لوگ نو انوار ایمانی اور ایمان کے مطابق اللہ نور عطا کرے گا آگے چلیے وہ ایمان اس پر بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے اور انبیاء پر بھی انبیاء پر کیسے ایمان لانا ہے چاہ فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے گزر چکی اور اگر جو نئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو دروس ہوا اس کی کیسے سن لیں آگے چلیے اور ایمان و بے ان جنتا حق کو نمنا حق اس بار پر ایمان اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے اللہ کے نبی تحج کی نماز میں جو سنا پڑھتے تو اس میں ہے کہ نہیں ہے کیا ہے پڑھیے ماشاء اللہ اللہ اللہ جنت حق, جنت حق, جنت حق, جنت حق جنت نمبر دو و الجنت ونار و مخلوق قطار جنت اور جہنم دونوں, دونوں مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ہے نمبر دو ہو گیا نمبر تین جنت اور جہنم موجود ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں اللہ بعد میں پیدا کرے گا یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے کہا وہ عدت عدت علی متفین جنت تیار کی گئی ہے ایک اور جہنم کے بارے میں کہا ہوا عدت علی نمبر ایک نمبر دو آپ نے فرما رہی تھی جنت نمبر تھی خانی شریف حدیث ہے اور جنت اور سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں سلاۃ القسوف یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے پڑھی ہے یہ روایت صحیح ہے یہ بخاری کی روایت یعنی ایک ہی مرتبہ سلاۃ القسوف پڑھی ہے یہ مرتبہ آپ نے سلاۃ القصوف پڑھی ہے بس ایک بار, ایک ہی بار ہاں آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کے پہلو میں جب میں سلاد القسو پڑھا رہا تھا تو جنت بھی پیش کی گئی اور جہنم بھی گئی تو جنت اور جہنم دونوں مخلوق بھی ہے اور وہ تیار ہے نئی کے قیامت کے دن تیار اور وہ لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم جنت کو دیکھا اس کی نعمتوں کو دیکھا پھر آپ نے بتایا کہ میں جنت میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے وہ بہت خوبصورت تھی میں نے پوچھا کس کے لیے کہا شاپ بھی میں نے پریش پریشی ایک نوجوان کے لیے میں نے پوچھا وہ نوجوان کون ہے کہا عمر بن خطاب تو مجھ بیرن سب اللہ کتاب الخیر میں بھی روایا میں پیچھے بھاگا میں نے تمہاری غیرت یاد کی اللہ اکبر حضرت خطاب نے کہا علی رسول اللہ کیا میں یہاں پر غیرت کروں گا خلاصہ یہ ہے کہ ساری روایتیں ہیں آپ صبر کریں تو کہا کہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہے الجنت صاحب یا ہو کیجیے اس پر جنت ساتویں آسمان میں نہیں بلکہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے فی مانے علا اور وسکا آج یاد رکھیے ولا وسلمت اور جنت کی جو چھت ہے وہ کیا ہے رحمان بلکہ یہ کہا جائے کہ جو جنت الفردوس ہے اس کی چھٹ کیا ہے رحمان کا روایت وفوقه عرش اللہ سے جنت الفردوس مانگو کیونکہ جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا ہرش ہے میں یہاں پر چاہتا ہوں وہ باتیں لاؤں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہو عمل سے ہو کہ ہم لوگ اقوال میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ حق بولنے میں اللہ اور توفیق دے عقیدے میں پختگی دے لیکن لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم بولتے ہیں عمل میں ہم اس سے زیادہ تو تیزی کے ساتھ پیچھے بھاگتے ہیں حقیقت ہے یا نہیں اس لیے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ ایسے اعمال کیجیے کہ آپ کے امال اللہ کی طرف چڑھیں ایمان والوں کی روحیں بھی آس اللہ کی طرف چڑھتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کافروں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا وہاں پر یہ روایت ہے حضرت مالک کی کہ اگر آپ مسجدوں سے محبت رکھیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو قیامت کے دن جنت و فردوس میں داخل ہوں گے اور اللہ کے پڑوسی ہوں گے اور یہ روایت میں پیش کروں گا کیونکہ صنعت بالکل صحیح ہے سنیے حدیثی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن آواز لگائے گا ندا دے گا ندا دے گا ندا, دے گا، ندا. اللہ کی آواز ہوگی ایسی ہوگی ہمیں نہیں معلوم بتری امن بار ہوا کما اس میں امن کے آدمی بھی سنے گا دور کا آدمی بھی سنے گا وہ روایت بھی ان شاء اللہ آنے والی ہے اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا تو عرش تو پر ہے اور تو خالد بھی ہے اور تیرے علاوہ تمام چیز مخلوق ہے تو سب سے اوپر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں تیرا پڑوسی کون ہوگا تو اللہ فرمائے گا رساج اللہ مسیدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں تو سے محبت رکھنا مسجدوں میں حلقام قائم کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر ذکر کرنا یہ سب ایسے اسباب ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم اور آپ اللہ کے فضلہ اور اس کی بخش اور اس کے کرم سے جنت زردوس میں داخل ہوں گے اور اللہ کے پڑوسی بنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام بھائی نعمت نصیب فرمائے آمد. کہتے ہیں کہ ونارتحت سفلا اور جہنم جو ہے ساتویں تبق زمین کے نیچے ہے اس سلسلے میں مرف روایت تو نہیں ہے لیکن چند روایتیں ہیں ایک تو عبد اللہ بن سلام والی روایت ہے دوسرا عبد اللہ بن رسود والی روایت ہے اور تیسرا یہ کہ جہنم ساتویں سبق زمین کے نیچے ہے اس روایت سے بھی لوگ دلیل پکڑتے ہیں امام ابن جوزی نے اس روایت سے دلیل پکڑی کہ جہنم کہا ہے بولیے نیچے ہے وہ روایت مسلم شریف میں ہے میں بتاؤں کیا ہے وہ کہا کہ نبی ربی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و شبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا آپ نے فرمایا یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ جو گرجدار آواز ہوئی اس کو تم جانتے ہو صحابہ نے کہا نہیں اللہ رسول والا اللہ اس کی رسول زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جانتا بے شک لیکن اللہ کے رسول بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود آج ہمارے لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ صحیح نہیں تو یار کہا کہ ہار ہے ضرور یہ سنو ہارا ہے یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ نے جاننے میں ستر سال پہلے گرایا تھا یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ نے جاننے میں ستر سال پہلے گرایا تھا اس وقت وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے تو اس کے حدیث اللہ اللہ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جہنم کیا ہے اس کے بعد چلے آگے چلے وہ ہما مخرو خدا اللہ تعالیٰ کو جنتیوں کی تعداد اور جنت میں داخل ہونے کی تفصیلات اور جہنمی کی تعداد اور جہنم میں داخل ہونے والے کی تفصیلات معلوم ہے لا نہیں اب جنت اور جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی خالدین اسی لیے کہا گیا تفنیہ ماں بکا اللہ ماں بکا اللہ سبحان و تعالیٰ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کلو منالی یافان یا کلو شین و جہاں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی ساری مخلوق فنا ہو جائیں گی تو جہنم جنت کو بھی فنا ہونا چاہیے تو چند چیزیں مستثنا ان میں سے ابھی آ رہا یہ اللہ تو اسی کا جواب دیتا ہما ہم اللہ اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا ہمیشہ ہمیشہ بعض جو حضرت وغیرہ کا بعض قول ہے جب یہ آیت جو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ آج کے بارے میں اللہ نے کہا یا ماشا الجن سے کیا ہوا میں آخری آیت ہوں اللہ تعالیٰ انا و انا و خالدین اللہ ماشا اللہ. تم اس میں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہو مگر جو اللہ چاہے تو بعض اہل سنت والجماعت کا بھی قول ہے محت کے ساتھ بات ہے چار قول ہے کہ جہنم ختم ہو جائے گی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ بات رہے گی کوئی صحیح صحیح روایت نہیں ہے کیونکہ یہ استثنا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ہمیشہ میں جہنم میں رہو گے مگر جو اللہ چاہیے اللہ ایمان والوں کو نکالے گا واقعی بات ہے نا نکالے گا کہ نہیں اردو ہی تو نکالے گا لیکن کفار ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے مشرقین ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے یہ یہی صحیح مسلک ہے رحمد اللہ اسی پر ایمان ہو رہا ہونا چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں آدم علیہ السلام کان فی الجنت الباقیہ کیا آدم علیہ السلام جنت میں تھے یا نہ تھے تو کوئی دوسری جنت نہیں تھی وہی جنت تھی جس کو اللہ نے تیار کیا اور جس میں ہم جانے والے ہیں اس جنت میں جو ہم پیدا کی گئی ہے اور جو باقی رہنے والی ہے اور اسی جنت سے نکالے گئے ہیں بادم آدم و رب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم سے عدولی کی اس لیے وہ بھٹک گئے ہیں اللہ نے فرمایا تو اس لیے وہ جنت سے نکالے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کے بعد یعنی اس میں رد ہے انقلا کا جو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل ہوئے وہ دوسری جنت تھی اور جو جنت میں ہم کو داخل ہونا وہ ابھی تیار نہیں بلکہ بعد میں تیار کی جائے گی کیوں یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن اللہ نے کہا جو کل و <تصفيق> من تم و تمہاری بھی جنت میں آرام کے ساتھ بالکل اور اس طرف کے قریب مت جانا یہ اس میں اللہ نے استثنا نہیں کیا اس لیے بات یہ جس جنت میں آدم علیہ السلام اور خبر علیہ السلام دونوں تھے اسی جنت میں ایمان والے جائیں گے کوئی الگ سے جنت نہیں ہے المان البل مسیحچار یہ تو بہت عظیم موضوع ہے واللہ. لیکن آپ نے اس پر در سنا ہے اسی طرح سنت اور جماعت جات پر مان لاتے ہیں میں حدیث تو نہیں پیش کروں گا زیادہ لیکن یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو بعض علماء اور بعض ایسے مسلح جو دعوت کے روپ میں منظر عام پر مدار ہوئے اور اچانک انہوں نے جماعت کی تشکیل کی اور اسلامی پارٹی بنائی اور الیکشن لڑا شاید آپ وہاں تک پہنچ سکتے کہ نہیں کبھی مسلم لیگی بن گئے کبھی کانگریسی بن گئے کبھی عورت کی قیادت کو تسلیم کیا اور کہیں کہیں جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے جب تک حکومت قائم نہیں کریں گے اس وقت تک توحید نافذ نہیں ہو سکتی انہوں نے ہی اپنی کتاب میں دجال کا بھی انکار کیا ہے اور اس کی تعویل کی ہے مہدی کا بھی انکار کیا اور ہم سے زیادہ کیسی سب سن چکے ہیں تو میرا دت جال سے متعلق یہ بتانا ہے مسیح دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بھائی نقل قیادہ اکبر جب سے دنیا قائم اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنا دجال کا فتنا ہے اس پر ہم کو ایمان لانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا من جب تشعود پڑھو تو چار چیزوں سے اللہ کے بنا جاؤ ان میں سے کیا اللہ من سنائی ہے ارے حضرت انس کہتے تھے کیا کہتے ہیں آپ کو سنانا پڑے گا حضرت انس کہتے سلو مغلان الحسن مولانا الحسن ہمارے مولان سے پوچھو حسن سے پوچھو فریق حافظ نسینا اس نے یاد کیا اور میں بھول گیا کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی حافظہ کمزور ہو گیا تو میں بھی ذرا سا حافظہ میرا کمزور ہو گیا آپ لوگ شباب ہیں بہ رہا تمہوں اللہ عملی اعوذ کا سنی اللہ من من عذاب القبر اس لیے علماء کا موقف یہ ہے کہ تشہد میں تحیات اور درود کے بعد دجال سے پناہ مانگنا ج... مستحب نہیں بلکہ واجب ہے پلی امر کا سی اور اس میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سمت کے حریص ہیں تو مسیح دجال کے فطنے پر ایمان لانا ہے دجل کا معنی بھی آپ یہاں پہ میں گزرتا ہوں والایمان ایمان بین رضول بن مریم کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے دس منٹ بات ہے آپ کے کی ناشتے کے لیے بلی بنزول عیسا ماشاء رفتار بھی بڑھ رہی ہے عیسا علی عیسا بن مریم کے نزول پر بھی ایمان لانا ہے عیسا علیہ السلام کے نظول پر لینی ہے الزاد کی جس سے قدم میری جان ہے عیسا بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے حاکمن حاکم بن کر انصافور بن کر اور عدل و نصاب قائم کرنے والے بن کر سلیم کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے کیوں اس لیے کہ سلیم کی عبادت ہو رہی ہے جو برائی ہوگی اس کو دور کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے خنزیر کو قتل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ و نصارہ خنزیر کھانے والے ہوں گے یہ خنزیر کا فتنہ جو ہے دنیا میں بہت عام ہوگا آج دیکھیے بہت سارے پروڈکٹ ہیں جن کے بارے میں شبہ تو کم سے کم ہے کہ خنجیر کی چربی ہے اس لیے یہ واضح کرنے کے لیے کہ عیسا علیہ السلام یا کسی بھی نبی سے خنزیر کا کھانا ثابت نہیں ہے بلکہ یہ محکمات میں ہے جو تمام امتوں پر تمام امتوں پر حرام تھی خنزیر کا گوشت اس لیے عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور فیقت الدجال دجال کو قتل کریں گے کہاں قتل کریں گے ان باب اللد فی فلسطین جہاں پر اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے میں وہاں پر قتل کریں گے وہی دست و اور شادی بھی کریں گے وہ یوسلی خلف ال قائم امین محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے تعلق رکھنے والے قائم یعنی خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور مریں گے اور مسلمان انہیں دفن کریں گے ایک منٹ شادی کریں گے اس بارے میں جو روایتیں مجھے پہنچی ہیں ان وہ تمام پر کلام ہے اور اولا شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی اس کے متعلق جو روایتیں ہمیں ملی ہیں میں اس پہ توقف کرتا ہوں کیونکہ جتنی روایتیں ملی ہیں ان تمام کے کلام ہے البتہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ ہے رات کی آیت نمبر 38 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لدار صلی اللہ عبد وسلم نے قبل ازوا جاؤں بدول آیت نمبر 38 ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو بیویاں بھی دیا اور بچے بھی دیے تو اس میں آپ سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے گزرے ہیں لیکن صحیح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا آخری زمانے میں آئیں گے شادی کریں گے اور اولاد ہوگی اس بارے میں میں توقف اختیار کرتا ہوں یہاں تک کہ ہمارے ہمیں اس سلسلے میں کوئی صحیح اور شریعی روایت میں نہیں کہوں گے جنہیں علم کا کلام میں نے پڑھا ہے ان تمام روایتوں پر کلام کیا ولم وہ خلفت قائم اور نماز پڑھیں گے متی کے پیچھے وہ روایت بخاری کی ہے کئی فان تم ادا نظیر ابن مریم وہ امام کم من کم کیا لوگ جب ابن مریم نازل ہوں گے تمہارا امام تم میں سے ہوگا یہ مہدی ہوں گے المحدیم المحدیم یہی طرح تھی من, من بال دفاع میرے خاندان سے ہوں گے یوا تو اس میں اس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا تو امام مہدی کے پیچھے عیسی علیہ السلام کیا پڑھیں گے نماز پڑھیں گے جس وقت کے سب لگی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام نازر ہوں گے دو فرشتوں کے سہارے جبکہ ان کے سر سے پانی ٹپک ایسا لگے گا گویا کے پر پرانی ٹپک رہا ہے اور موتیوں کی طرح سے اور اس وقت میں امام مہدی کہیں گے تعالی صلی بینا آپ ہمیں نماز پڑھائیں تو کہیں گے نا بلکہ آپ نماز پڑھائیں امیر اور صلی بینا ان کے امیر کہیں گے مسلمانوں کے کہ آپ نماز پڑھائیے عیساء علیہ السلام کہیں گے نہیں تک نہیں الفاظ بخاری کیا ہے اس اس امت کا شرف اور اس امت کی بزرگی ہے کہ ایک نبی جو آسمان سے نازل ہوگا محمدی شریعت کی تدبیف دے گا وہ ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھے گا افضل کا مفضول کے پیچھے نماز پڑھنا افضل کا مفضول کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی علامہ یہ کہہ کہ نہیں یہ کمیل آدمی ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس علامہ کو کہیں گے کہ تم سے علامہ نہیں ہو بلکہ حمزہ سے ہو جس طرح میں نے بعض اداروں میں جب لڑکیوں کی جہاں تعلیم ہوتی اللہ ماشاء برا نہیں لگنا چاہیے میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کی عالمات کیوں عین سے عالمہ نہیں ہوتی بلکہ عالمات کی وجہ حمزہ سے ہوتی ہیں بہرحال تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن الرحماناؤت کے پیچھے ایک رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی سب خندق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب نہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پنو سالم کے قبیلے میں خلاف ہوا تو سنا کے لیے گئے تھے زہری کی نماز کے وقت وہ بخاری امرائٹ موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے امامت شروع کی اور پھر آپ آئے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے آپ نے کہا اپنی جگہ پر باقی رہو لیکن ابو بکر پیچھے ہٹے پھر آپ نے امامت کی اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے برقرار رکھا نا آپ نے کہا کہ تم باقی رکھو لیکن ابو بکر پیچھے تھے پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر تم کیوں ہٹ گئے میں نے تو تم کو کہا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ میں تمہاری امامت میں نماز پڑھوں گا تو کا نافت یہ رسول اللہ ابن ابھی خواہفا یعنی ابو خافا کے بیٹے ابو بکر پہ یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھا بڑھے لیکن آپ نے برقرار رکھا کہ نہیں رکھا لہٰذا افضل کا مفدول کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے اسی طرح عیسا علیہ السلام اس امتی کے پیچھے اور معلوم ہوا کہ امام مہدی یہ امتی ہوں گے اصلح اللہ فی ادن ایک رات میں اللہ انہیں تیار کر جو آپ نے اور مسلمان دفن کریں گے کہاں دفن کریں گے جو جگہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں خبر ہے وہاں پر ایک جگہ خالی ہے اس روایت پر بھی کلام ہے والله ہم سے بڑے علم سے رجوع ہوئی ہے میں سلسلے میں آپ کو نہیں کچھ کر سکتا ان شاء اللہ اس کے بعد ہم ختم کرنے دیں اس بات پر بھی ایمان لانا کہ ایمان جو ہے صرف تس تجمول کا نام نہیں ہے آراستگی اور پہراستگی کا نام نہیں ہے جیسے ابن رشن نے کہا کہ کان الم فی سدور کان الم میں کل بھول گیا تھا ابن رشن کا کون ہے سلف کان علم ان دا فی صدور علم جو ہے سلف کے سینوں میں تھا اور السب اب کپڑوں میں ایمان آ گیا ہے اب ہیل میں کپڑوں میں آ گیا اسی طریقے سے پہلے ایمان لوگوں کے دلوں اور زندگی میں تھا اور اب ایمان صرف ہماری زبانوں پہ ہے اس لیے کہا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. اس میں کئی شکل یاد رکھیے قول اور عمل اس کی اس کی تفصیل الگ ہوگی امن و قول و نیت و اس کی تفصیل الگ ہوگی اگر صرف کہیں گے المان قول و عمل کا نام ہے نسانی و کیا مطلب ہوا ایمان قول و حمل کا نام کیا مطلب زبان سے اقرار کا نام بھی ہے اور دل سے اقرار کا نام بھی ہے یعنی جس طرح زبان سے اقرار ہے کیا مومن ہے تو بلّہ املا خطبی امن بلا اما ان ضلع اللہ آخری جس طرح بولنا ہے کہ ہمیں ایمان لائے اسی طرح دل کی بھی ایک بول ہے اور دل کی بول کیا تصدیق ہے تصدیق کرنا یعنی تصدیق کرنا یہ دل کی آواز ہے اعتقاد اور یقین رکھنا اور تصدیق کرنا یہ دل کی کیا ہے آواز ایک ہو گیا نمبر دو نمبر تین کہتے ہیں وعمل ایمان عمل کا نام عمل سے مراد عمل القل بھی جس طرح جسم سے آپ عمل کرتے ہیں یعنی آپ کے ایمان کی شہادت یہ ہے کہ آپ میں عمل بھی ہو مثال کے طور پر ایمان کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ نماز ہو نماز پڑھیں ایمان کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ کیا ہو نماز پڑھیں دلیپ ما کال اللہ علی اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تحویل قبلہ سے پہلے یعنی تحویل قبلہ سے کیا مراد ہوا اتنا کو معلوم ہے آپ کو بڑا بھی نازم ہے کی کیا ہے تعویل قبلہ سے پہلے کیا مطلب یعنی مسلمانوں نے سترہ مہینے سولہ اور سترہ مہینے نہیں اور صحیح بات ہے کہ سترہ مہینے مکمل ہوتا ہے یہ امام قرطبی کی تحقیق ہے کیا ہے سترہ مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اس کے بعد طویل قبرہ کیا ہے نازل ہوئی جب طویل قبرہ کیا ہے نازل ہوئی تو صحابہ اور ہونے لگے کہ ہمارے جو ساتھی پہلے دنیا سے چلے گئے یا ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی رخ کر کے پڑھی ان کا کیا ہوگا حالانکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا ان کو معلوم تھا کہ نہیں کہ اللہ کا حکم بیت المخدیض کی طرف جو نماز پڑھی ہے تو کس کا حکم تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو معلوم تھا کہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس میں اللہ کا خوف بھی ایک منٹ بہت اہم بات ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل کرنے کے بعد بھی ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ پہ مار دیا جائے دلی ان اللہ مشرقی نمبر کیا مطلب مومن وہ ہے جو آپ اپنے عرب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے نیکی بھی کرتے ہیں لیکن دل ان کا دہلتا ہے کاپتا ہے دل ہے کہاں حضرت عائشہ نے پوچھا یا نبی اللہ ہاؤ یسنون و یس رقون یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے لیکن چوری بھی کریں گے اور سنا بھی کریں گے کہا نہیں لا یا ابن صدیق اے صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز و روزے کے ساتھ گناہوں سے بچیں گے بھی لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا تو اسی لیے سترہ مہینے جو صحابہ نے نماز پڑھی ان کو ڈر ہوا کہ اب قبلہ بدل چکا ہے ہماری وہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا وما کام اللہ اور یہاں اللہ تمہارے ایمان کو ظاہر نہیں کرے گا یہاں ایمان سے مراد ایمان سے مراد براد سلاد سنت ہو جماعت کے نزدیک بھی اور ایک بیدتی کا ایمان کنزل ایمان میں احمد رضا خاں جو ہے احمد رضا خاں کا بھی یہی موقف ہے آپ اس کی تصویر دیکھا میں نے پڑھا کیا ایمان سے مراد نماز ہے آپ پڑھو گندان یعنی احمد رضا خاں جو امام البدع والضلال اس کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ یہاں پر چھپا ہوا جو اس نے دبے لفظوں میں کہا, کہا کہ ایمان سے مراد نماز ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کے لیے ایمان سے مراد یعنی اللہ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا اس سے معلوم ہوا کہ جس کی زندگی میں نماز ہے اس میں ایمان ہے اور جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں یعنی ایمان قول اور عمل کا نام ہے صرف زبان سے کہیں گے کہ ہم مومن ہیں مومن نہیں بلکہ عمل ضروری ہے اور عمل میں بھی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے کوئی آدمی مومن نہیں رہے گا حضرت ابو بکر صدیق کا فتوا ہے حضرت عمر فاروق کا فتوہ ہے موت میں شہادت وقت کہا تھا اسلام ترق حضرت علی ابین طالب رضی اللہ کا فتوا ہے اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ عسلم حدیث ہے راج الدی بھائی بھائی ناپ دینی نے شیر کا بندے کے درمیان کفر اور شیر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے تو میں ایمان قول کا بھی نام ہے اور عمل کا بھی نام ہے عمل الجوارح ضروری ہے لیکن جو حیثیت اعتقاد کی ہے اعتقاد کی حیثیت زیادہ ہے جو عقیدہ جس کا تعلق قلب یعنی قلبی اعمال کو آزائے جوارح پر فضیلت حاصل ہے دل کے جو اعمال ہیں ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے اعضاء و جوانے پر جس کے دل کے اعمال صحیح ہوں گے ان کے اعضاء اور جوانے کے اعمال بھی صحیح ہوں گے یعنی جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا لیکن جس کا ظاہر اچھا ہو اس کا باطن بھی اچھا ہو یہ کوئی ضروری جس کا ظاہر اچھا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا ذری علم ذراقی فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ طیبہ کشجرتن طیبہ اصلھا ثابت و ابن عباس نے تفسیر کی نا کہ طیبہ سے کلمہ اخلاص ہے پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخے آسمان میں اور ایسا درخت جس کی شاخ آسمان میں اور وہ ہمیشہ پھل لاتا ہے یعنی مومن کا ایمان اور کلمہ توحید اس کے دل میں ہوتی ہے لیکن شاخ آسمان میں یعنی اس کے اعمال جو ہے ہمیشہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ درخت ہمیشہ پھل لاتا ہے یعنی مومن جس کا عقیدہ دل میں ہے وہ عمل بھی کرتا ہے بے عمل بے عمل نہیں ہوتا لہذا یہ ایمان قول اور عمل کا نام قول القلب واللسان وعمل وہ حمل القل کا بھی عمل اور دل کے اعمال دل کے اعمال کیا ہے بہت ہے محبت خوف دل کے امال بتاؤ المحب والخوف والخشیہ رجا وہ توقل و اور اللہ نے جہاں جنت کا کی تذکرہ کیا وہاں قلب کے اعمال کا کی تذکرہ کیا یوم لا مال ولا بنون اللہ اللہ نمبر دو اللہ نے کہا ما توعدون اواب حفیب بھائی جنت کا کی وعدہ کس سے کیا گیا قلبی اعمال جسمانی اعمال سے پہلے قلبی اعمال اواب جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے ہر مسلم اللہ کی طرف اوا بن حبیب اور حفیظ ہے یعنی اپنے دل کے اعمال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے حدود کی بھی حفاظت کرتا ہے گناہوں سے بچتا بھی ہے وجہ اور آگے کہا وجہ بے منیم منیم کی تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے کی قلب سلیم جس کا دل قلب سلیم ہے صاف ستھرا ہے اس کے لیے جنت جنت پاک ہے تو جنت میں داخل ہونے والے بھی پاک ہوں گے اور جن میں گڑبڑی ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کوئی دھو کر کے صاف کر کے جنرل داخل کرے گا جو حدیث اس بات میں آئے گی ان تو یہ بات یہ ہوئی کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے یا عمل اور قول اور نیت اور اسابت کا نام ہے یہ یاد رکھیں قول اور عمل کا نام سمجھ گئے نا ایمان قول و عمل کا نام ہے تو کیا کہیں گے قول القلوی واللسان و حمل القلبی و جہاری پھر سمجھے قول القلبی واللسان و حمل القلبی قول القلب دل کا قول کیا ہے دل کا اقرار کیا ہے تصدیق اور زبان کے اقرار زبان سے بولنا تلف ہو اور عمل القلب دل کے عمل کیا ہے دل کے عمل المحب و قول ان اور یہ کہیں گے عمل اور قول نیت اور حسابت کا نام ہو کیا مطلب اسی کو دوسرے لفظوں میں ابھی لوگوں نے وہاں سے کیا تمام کا اقرار تصدیق مل یہ کہہ لیجیے نا تصدیق بال جینام اقرار بل امل بل عمل بال جوار کہہ دیجئے بس بس صاف ستھرا ہے بلکہ یہ یاد رکھیے زیادہ ایسا ہے تصدیق بال جینام سنیے سنیے یاد رکھیے تصدیق بال جینام اس کے بعد اقرار بال لسان عمل بال جوار یا عمل بال ارقان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت بتاحت سب جگہ نون جمع ہو گیا رحمان کی اعتعاد سے ایمان زیادہ ہوگا اور شیطان کی اعتعد سے ایمان کیا ہوگا کم ہوگا کوئی سنا سکتا ہے چلیے آ کہا کہ عمل عمل قول اگر عمل کہیں گے تو قول یعنی عمل الجوالیت قول الخلب السنیت اسابت اسابت کا مطلب ہوا کہ سنت کی پیروی بھی ضروری ہے یعنی سنت کی پیروی بھی ایمان کا کیا ہے حصہ ہے یزید سید ہو ختم ہو ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے یزید ہو ماشاء اللہ اللہ جتنا چاہتا بڑھتا ہے یعنی جس قدر آپ اعمال کریں گے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا اور جس طرح گناہ کریں گے گنا گھٹتا جائے گا جیسے لا یزنی اسلام ہی وہ مومن اسلامی زینا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا بولا یہ شرب القم رہی نہ یہ شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا بولا یہ صرف نہ یہ صرف مومن نہیں ہوتا اور لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور امام صحبی نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی کتاب کتاب الکروائے میں صحیح کے ساتھ امین المان خرج المان کا اناسی جب بندہ جنا کرتا جب بندہ زینا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے مطلب سائے کی طرح سے اس گناہ کی وجہ سے لیکن پھر زینا کے وہ ایمان اس کے دل میں اصلی ایمان ہوتا ہے اصلی ایمان ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہے اگر زینا کو حرام سمجھتا ہے تو اس کی وجہ سے ایمان اس وقت نکل جائے گا اس کے سر پر کی طرح سے پھر ایمان اصلی ایمان لوٹ جائے گا اس لیے ابن تعریف کی یہ عبارت یاد رکھیے بہت آسان ہے میں ایمان فاسقن مکمل کرو آپ لوگ مت لیے مومن بے ایمان ہی فاصق ان آپ لوگ بولیے مومن بے ایمان ہی فاصق بے قبیر رہتے ہیں ایمان کی وجہ سے مومن ہے ناقصل ایمان ہے تامل ایمان نہیں ہے اور اپنے گراہ کبیرہ کے مرتکیب کی وجہ سے کیا ہے فاسق ہے تو بہر حال اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں ایمان کے اوپر کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان درست فرمائے ایمان اول بھی اور آخر بھی ابل عالت اسے کلو بنا باد ہدئی دنا بحب اللہ نبی اللہ کا رحمین ایمان کو بڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے آپ فرائض پر عمل کیجئے ایک نوافل پر عمل کیجئے دو ایمان بڑھنے کے لیے بتاتے رہیے اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نمبر چار توبہ اور استغفار ماں باپ کی اطاعت اور خدمت مریضوں کی عادت کرتے ہیں مریضوں کی عادت اور قبروں کی زیارت اس سے آخرت موت یاد آتی ایمان بڑھتا ہے تب نا نیک اور صالحین کی صحبت میں رہنا علم کا طلب کرنا یہ ایمان کی زیادتی کے اسباب ہے اور ایمان گھٹنے کے اسباب آپ کو شمار کرو نمبر ایک جی نماز چھوڑنا جماعت چھوڑنا جماز چھوڑنا جماعت چھوڑنا. چھوڑنا نماز تو نمبر ایک نمبر دو گناہ کبیرہ کا ارتقا زنا چوری جی اور ظلم نہ ماں باپ کی نہ فرمانی لنگی بجامٹنے سے نیچے لٹکا نہ یہ جس طرح گناہ میں بڑھیں گے اسی طرح ایمان گھٹتا جائے گا جس طرح تلاوت کریں گے تعلیم ایمان ایمان اللہ واسطہ ان شاء اللہ, اللہ بحرق بحرق بحرق بحرق جو مقرر ہے ان شاء اللہ عزیز وہ ختم ہوگا کیوں اس لیے کہ ہم وقت میں بھی جو Vielen Dank.